ہوغ فرت وقوع وسپلا تو وسلا معلب الذین نسا صلى وسلم سيد الانبياء وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه الذين وعدهم بالحصنا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 ma منذ بالله اصدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم اللمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا يا رسول اللہ عل سیدی یار اللہ صحاب سیدی مکین کلو بلم مست پاس اپنو دو جہان لے خیر رحمت عطا فرماوے سر اس سے دے اختصار دیشے پاک نبی اکرم امور مجسم خضل اللہ علیہ وسلم عظمت شان پاک حوالے جناب نو کچھ ماروزا پیش کرانگا دا باقی انسان اللہ تعالی جو فرق ہوں اس فرق نو صرف بیان کرنا اور اس حوالے عظمت مستفا صلی اللہ علیہ السلام رسول آدمی یعنی جنا تئیں ملائک چور جس چنس دے انسان آدم والتسلیم إنسان, انسان, انسان, انسان, انسان, انسان نے تمام انبیاء تمام رسل انہوں نے اولاد شریف نے بشریت آدمی یعنی جسمانی لحاظ بشر بشر نشر اس ای جسم نا اللہ تعالی ایسا بنایا اس دے جسم دا زیادہ حصہ بالانتوں والانتوں خالی دیگر حیوانات جاندار چیزیں اللہ تعالی نے ایسیوں بنائی ہیں کہ وہ بالان چکر زیادہ حصہ حصہ Intent? انسان دوارے بچ بیان کرتے نے بادل بادشاہ منطقی کی حضرات کرتے نے جسم تو جب مسلت دیا اب بشر آیا بولنا بادشاہ رم میں فلو کم بشریت کے لحاظ نہ دوسرے انسان نے جن آدمی تہذا دی. نہ دیگر حیوانات نہ ملائکہ نہ جنات ملائکہ ایک الگ مخلوق, مخلوق. الگ حقیقت جنات تھلک مخلوق کسی نبی نو جنہیں چ نہیں سمجھنا سمجھنا ہاں جنہوں نے جنہیں ہوم وق وہ بات لیکن وہ بھی ایک خلاف ہی مسل اس طرح کے نہیں انسان وال رسول تو باہر انسانبارکباد دے پیغام بر اللہ, تبارک و پیغام کر رہے تو نبیان دی اللہ تعالی نے تخلیق جد کی تھی نا تو ایک شہ س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 وہ ہوں نبی جنس انسان جیسی ہے پر روح جیسی ہے بڑے فرق مالک سنے رکھتے زمین کے ٹکڑے ساری زمین آخر لیکن اس زمین دے ٹکڑیاں ٹکڑیا قدرت نے بناندیاں ہی فرق رکھے کئی ایسیاں نے ایسا کہ ان محنت دی ایڈی لڑ ہی نہیں پئی کئی ایسیاں نے بڑے سیافے کرنے پی لیکن پھر آباد ہو ج زرخیر بن جانا دن منافع کا سبب بن جھچھ ایسیا جنہوں تی محنت کر کر تھک جاؤ جو مرضی کرو اتو کچھ حاصل ہوتا بہت جا پیا قدرت والا فرماند ہے تصا نہیں میں زمین ٹکڑے رکھے ایک دجے جگہ سونا پہ اگتا ہوں دواری تو اس طرح جے یہ اس رہی روح جے کوئی کس حال چ کوئی روحانیت ہی فرق لو لنگڑلہ چنگا پڑا میرے رنگا دوستی مارفت کوشش کر کر تھک نہیں تیار ہکنے لبدہ ہاتھ نہ جس فرق ویکتے پاؤ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 اللہ تبارک و تعالی خاص کرم اور اللہ تعالی نہیں چلتا نبوت اور ولایت دو فیض ایسے نے مالک نے اس روح دا انتخاب ہے نبی اکرم صلی اللہ لگے جو تین جو تین جو پھر اسی حاضر اللہ تعالی نے بہتر جاندہ انہیں اپنی رسالت کتنے رکھنی تھی جڑا محمد پاک باغ نی چنیا ای کوئی ابو جہل دا انتخاب نہیں ہوا فلانے دا نہیں ہوا فلانے کا نہیں ہوا چوہدری بھی سن مالدار بھی سن جان جسم والے سن پتہ نہیں کہ ہو گیا سن اللہ تعالی نے کسی دا انتخاب نہیں کیتا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 رکھے नween, دے درجے رکھے دے نے دے ملائکا دے درجے نے فرشتیاں ہوں جبریل, دے उण... دے جبریل باقی ملائقا نے حالانکہ سارے فرشتے نے لیکن اللہ تعالی نے روحانیت دی وجہ فرق رکھے درجے نے حضرت جبریل ایڈی عظیم چیز نے اللہ تعالی واہج جیسی امانت اگا دینا واہ جیسی امانت لینی اور لنا بہت اوکھا واہ واہج الای او پہنچا سوکھا ہے لینا بڑا اور کیونکہ لنا بے مسال ہوں کوئی بے مسال گا فرشتہ نا مناسبت آخر ہوا جی آئے مناسبت نہیں وہ ویکد پاٹ جانا ملکا نہیں آئے اللہ تعالی قرآن پاک کے فرمایا اتنے فرشتے ہوں سارے تا میں فرشتہ رسول بھیج اتے فرمایا ہوں سارے وسن والے انسان فرشتے آ رہی فرمایا اتنے فرشتے میں انسان وال فرشتہ کافرا آخر نا کہ سڈے وال فرشتہ آئے وہ سان گل کر اللہ تعالی انہوں نے جواب دیتا مدتعاب... لو جعل الله ملکن لجعله بشرا ولا لب لو جعل الله ملکن لجعله رجلا ولا لبسنا عليهم دیندے مردنا پھر انہوں نے اسی چکر پہ جانا جی چکر چل فرشتا کیوں نہیں آیا انسان کیوں آیا اللہ فرمان ہے میں فرشتہ اگر بھیج رہا مرد بنا کے بھیج درداں ول بھیج لیا میں اصلی شکل نبی اللہ اصلی شکل حالت آ فرما نے ایک آسمان پڑ کے بیٹھا جبریل جس بیٹھے جبریل امین حقیقت جیڑی لیکن چیزیں نے تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر فرشتہ تو مرد ہی بنا کے نقطے کی گلّہ نے فرمایا مطلب یہ نکلیا کہ کوئی رسول نبی عورت نہیں آیا معلوم فرماندہ اصا مرد مر ہی بنا, بنا مر دے کنو فرشتے کیوں اگو مردوں فرشتہ اصلی شکل ویگ نہیں تھکنا نیڑ نہیں فرما دسان مرد بنا درشتے oh! oh! oh نو مرد بنا دے فرشتے نو تو مرد تمجل مرد انسان ہوتا نا انسان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 نر مرد جم سکا پی بھی اللہ فرما صرف کہ ایس میرے واسطے کوئی مشکل نہیں می او بھی جمن جمان آنا دینا سی پر گلے فیرینا تھوان پھر چکر لینا حقندہ سمجھ آئے گی وہ فرمایا میرے آستے کچھ بہار نہیں فرشتے نورانی دا بندہ مرد بننا انسان, انسان دی شکل رولا فر چکر جیسے پہول سر پی سب کچھ کرتا ہے فرشتا ہی آرشتہ جی ہوا شکل اللہ تعالی نے مناسب مناسبت, مناسبت بنے گی ادھر انسان نے ادھر انسان ہی آرشتہ بھی آئے گا انسان بن کے آئے گا سارے کام وہی کرے گا جڑے اللہ درس کرتے انسان کردے انسان ورگے کر پھر کام کرے گا معلوم ہویا سجنا ملوم رب العالمین مولا کہنا اے اے جو اگر, اگر فرشتے نو انسان کی شکل, دے شکل بنا, بنا, بنا کے سارے انسان والے کام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 اللہ <تصفح> اللہ تعالیٰ, تعالی خوب جانتا ہے بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور پیغام نے کتھے رکھنا یہ ایون اتفاق نہیں ہوگا استفا لگی پاک مستفا واہ سلام چ چنے ہوں نے فیض یافتہ یار اللہ نو بھی چن مستفا کریم نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے یار چنیا اللہ آخر سنگیہ جن مستفا تو سینے مبارک تو فیض لین وہ کوئی عام تھوڑے گے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 اے بے وقفی پرانک لیکن نور ہونے کے باوجود اللہ تعالی فرما نو انسان وال رسل بنا کے بےج دے ان نو اصا انسان ہی بنا کے ابالس کا سلسلہ وہ بچے جمع پینے کا سارا چلا دے, دے تے چل سکتے محمد اربی بھی چل لیکن یہ حقیقت تسلیم دیو جلی روحانی طیب ہے فرشتہ تو بڑی نا جی اتے ملائکا بھی درجے ات تے پھر خدا میں ایک مسئلہ یہ آ گیا سمجھ آ گئی کہ نہیں دوسری جڑی گل ہے جہشتے آنا انسانی شکل ورگے ہو جانے سا لیکن روحانی فرشتہ ہی رہنا سی روحانیت فرشتہ انسان کی شکل روحانی اصل بزرگ عجیب گل کی اصل حقیقت بخائی روحے زمین چھ سو پر تو ادھر آ گئے انسان حضرت بڑے خوبصورت جنہیں جسم رکھتے اس شکل پا کے حضرت حضرت جبریلے امین آن سچی دسیا جس کی عجیب گل ہے اللہ ایڈا فرشتہ انسانی شکل آہ... انسانی انسانی سوال اٹھتا ہے وہ جبریل پچھے جڑا اصل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 بدورے بدورے محمد کریم آت چان کرونا لکھا مقامات جسل چاند آرائ نائن سال نارائنی سال عظمت و شاع عظمت و شاع مست رو نبی دی روح خصوصاً سمبے ہر دیکھو روح شریف, روح شریف کا معاملہ ہے کہ ایلق نا جڑی ذات رب العال اس طرح سمجھو ہے ہوں پسافت شہ ل روخ خان صلاحیت پیدا ہو بزرگ فرمایا جڑا دل ہے یعنی یہ آر پار بخار بشریت دی بشریت یہ ہے روح اگر اس ظاہر ہونا مخلوق صلاحیت اللہ نے اپنی شانا ظاہر کرنے مخلوق چشریعت کا مسالہ لا کے اس نور کی روح مبارک نے پھر اس ذات پاک دیا شانا ظاہر ہو بزرگ فرماتے ہیں بادشاہ تحفے جہاں نے بادشاہ سواریاں چکی ہندی انہیں تھی ترب الہل امیر جلا مجل کریم نے بشریت کا مسالہ لا کے ایسا بنایا کہ واپس مفلوکا نے ہوں ایک گل کر اللہ تعالا فرما جد شے ایسا حکم ساڈا امرکی ہے آسمان جو ویکنا پیا اللہ باہ دولا شریک مولا بنایا چلانا بھی بنانا بھی چلانا بھی کن اللہ تعالی قرآن پاک خود امر ہے نا کن جا سچی بنا فرمایا اک چمکن تو ہی تج کلا کلا محل اکھ چمکڑ ہن اس طرح شہ بنا کام کرنا شان بولوان اس رات بات لیکن یار گل یہ جا دلیل جو نظام لگتی نہیں بڑا وقت لگتا ہے سورج نا وقت لگتا ہے سمان جمین اصل جدو دیکھے بڑے سامنے کی دلیل بنا بڑا ہیل بنا ہوں سونی شان اس ذات پاک نے جڑا مشالا لا کے بندہ بھیجا جن بولی دنیا کہ بشروم لکمت ری جاتی ورگی تو خا, خا تو خا خا دے اگلے رات نو سمجھتے نہیں کہ یو ہا الیا مجھ پر واہ جاتی ہے راج کھڑا سارا کوئی نہیں ادھر ویک چیز بنا دین کم کہ لیکن اس ظاہر ہے تے آسے نبی ولی تو ظاہر دا نہیں پتا لگ سکتا ہوں ادھر دیکھو سجنا میں غوث پاک دی گل پڑھی غوث پاک میرا فرما نے اس روس پورا ہو جائے بن جائے رسالا لہامیا میری رب نے فرمایا گوش ت فکیر کدو بن گیا حضور رب سنیا تھی جان نایا اسلے جسلے آخ لگ اس پہ موجود توجہ نہیں فرمائی سمجھ ایڈا نیشن پرانے پاک تے غور کیتا نا بالکل صاف گل قرآن چیز نے کتنے قرآن سلمان پاک کا واقعہ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر آپ سن میں اپنی محفل فقیر دی شان وخاواں ورنا چھتی چھیتی پی سی تخت بالکل شرڈے لیا وقت لگنا سی ترتی لگی آپ کی میم جینا پہلو چاہیے دکھا چاہتے سن تے جان دے جے پتا لگ جاوے اللہ دے پیارے بلی شان آ جان بلی دی شان بچانے گا نبی پہچانے گا نبیا دی پہچان آئے گی محمد گی پھر تو پھر پہ فرما پہچانے بلکی چیتی چاہیے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 جسلے دل چ روک بنتا تو اسلے شان رب دے دل ظاہر ہو کم ادہ کن ہاس نر شرط ضرور تن من یار میں شاہ شال بنایا دل بچ خاص محلہ آل الف وسو دل بس میرا ہویا خوب تسل خوف وہ دل وسو کی تار میرا ہویا خوب تسل سب کچھ میں وہ سنی ہو جو بولیے باسی بل پر درپ متا پشانی پشانے منت رم پشاڑی بہو پے دردا سر کھلا دا محلہ مشروف خالی قال والا ہال والا سی میں گلا کر رہا مارفتیاں پر اچھے نے جد دل چاہدیا نے فکیر بنتا ہی بنتا وہ بولور قرآن سوا کچھ لبے آخری کنا دا گانا کسلیا بیا کا کبھی فرمان لگا ہلور ہزور میں قبل جنا مرضی بیٹھا رہے نہ چیتی کرا جے تا اپنی اک مبارک جی تیزی نال مارو میرا کام میں لیا گا یہ نہیں, اے نہیں اے او لے او لے جو بزرگ فرما جرو حلومان شریف سامنے فرمایا دو کم ہوئے سن تخت بلتی سبا اللہ فقیر نے پہلے معدوم ختم کی راؤنگ آخر پہ شوبدابی پچھلے نو وکھا سی یہ آنا مہنا ماریا غیرت آئی آخیا گل ہاتھ لکھو جڑا مال چاہیے دینی آڈ لڑائی ضرور کر آپ نے فرمایا پیغام دن بھی لڑائی کرنے جہاد کرنے سونے دا پیغام دن سال سمجھ دی آپ نے فرمایا اچھا نے فرمایا شابا چی پہ یہ تو اتحاد فوج آ جائے گی میری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 شکاری چکر چ پی کڑی سی کت ملک میں سواری دخت ایڈی چڑیا کلا ہوں جیسے ویخے کہ ہے سارا کچھ یقین ہوا ادر ہو گیا خیر دو کم کرائے فقیر اللہ دے فقیر نے دو کم کیتے پیچھے ختم ہو حضرت دی بار موجود ہوئے ختم کرنے ایم آخر موجود کرنے نو ایجاد آخر نے دو کم تخت مکھی تخت سی دو کم اللہ دے فقیر نے قبلا ائن تبدیل مکیا بھی اتنے موجود بھی ہوا اک چمکی بھی نہیں کہا نبی نو کہ یقین ہو جائے کہ میری گل بری ہونی میں لیا گا لیا گا لیا اللہ ترغیب لے بھی آیا پورانے چی طرح کی گل نقل فرما رب سونے ہوں فرماندن میں جڑا کنجو رب سونا چاہتا سی میں جہاں کن کرنا یہ اتو ہی تو میں میں کہ جا بھی محفل چیٹا گا نا نہیں پوجن لگا مین پوجنا کیوں اس فقیر نے ادھر ہیلو فنالی لے جانا ہوں کن ربل زہر میں پاک میران دے بارے گل مشہور مردہ سارے اسلام کار انہیں آخیا نا سال مرد جب سنان چاہے بخا جو محمد آپ نے یہ فرمایا فرما کی کی کی کی کی کہ میرے حکم نا ہوں بے سمجھی جس سلیمان جس پیغمبر پاک پاک دا, ولی دا بلی کہ میں لاؤں گا کی مطلب میرا حکم چلے گا اللہ تعالی دلّی اپنا توبا تبا دم انسان دل شریف تجلی میں منہ انسانی میں بزرگ فرماند جن بندے سوار ہوا بندے کا منہ ہلتا ہی جن پیا بول چلیا طاقت نہیں کہ وہ اپنے بندے کا منہ ہلے بلکہ اس آپ فرماند نے حضرت سیدنا موسیٰ شاید ملا علیہ سلام جدو مدین شہر چو مشرل ٹر پی نے رستے تور پہاڑ جدو آئے اگ وکل قریب گئے درخت تو آواز رب العالمین ربلال میر درخت ندا نا دینا اسا آواز دئی نا دینا ہم نے آواز دیوسا او موسا میں بے شک میں نہ شکن اللہ جا کے درخت رب مشرق نہیں مشرق نہیں رب نہیں مشرق درخت جا وچوں جیڑی ندا آئی رب تھی نہیں وہ کلیم منی سمجھ لگی ہوں اتو ندا جو آئی جو آواز آئی درخت تو ہر وقت نے انہیں اپنی شان فرمائی درخت خدا تو جدا نہیں خدا بھی نہیں درخت. درخت خلیفہ انسان درخت درخت خلیفا غلط انسان جہا اپنی شان ظاہر کر کے اتو صدا دے ہے میرا ورگے دین بول سکا پھر محمد پاک بھی شان ہونی ہے اتر ہونا اللہ پھر ایمت شان گیا تو انہوں کا پوترا ہے وہ دوا ہے ہلور دی اولاد باغ وے پرماند نے گے اٹھ میرے حکم د ہو جتے ٹرتے جان بولتے جان اللہ کن چلو اسی راج پیالہ حضرت پہنچے نعمتیں پانٹ شان گیا سا سی رہ گا لیکن اتنا گل ہے خالق اور مخلور تجلی اتہر ہوں لیکن جے چاہے میری حکمت ہوئی میں اپنے سمجھ نہیں آئی تو میرے سجن یہ فرق جڑے نہیں نا یہ کھڑے نے روح بشر بشانی شکل بشری قرآن بزرگ فرمایا چڑیا نا کپڑا لیکن قرآن کی حقیقت ہو رہے نے گتے نہیں حقیقت قرآن گتے نہیں کاغذ نہیں سیاہی نہیں حقت قرآن عقیدے کی گل بھی کر جانا دل بھی سواد بھی آج بزرگ لوگ فرماندے ہر چیز چار وجود کن بولو بولو مسلن وجود ہے چار وجود وجو خارجی وجود وجوہ وجود کتابی سمجھ مطلب میں باہر اٹھ کے چلے جاؤ گے ذہن چ میرا خیال رحم वो ذہنی وجود وہ خیال میں لیکن فرق یہ اصلی ہے وہ دلی بروزی تجلی اور مرتبے میں اصلی مرتبہ اگلے مرتبے تو آخو فضلے احمد تو منہ بولے اگر فضل احمد لکھ دے کتنی وجود سمجھ نہیں لگ لکھے اگر چھے گا تازی ایسے ایسے اگر بولے ہو ہی, ہو ہی. بول کے لفزا تعظیم کرے ذہن آوک محبت تازی تو سونے محمد کریم صلی اللہ وسلم وہ اصلی وجود بجو دل دماغ چستے یہ دلی ہے ذہنی اچھا پیا محمد لفظی لکھا ہوں چاریا کی تازیم ضروری ضروری بڑے مسئلے ہل ہو جائے ادھر بندے کا علم سینے میں گلا بیا کرنا سینے پہ وہ علم میرا موجود ہے وہ اصلی وجود میرے علم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 کہ اللہ تعالیٰ دیا دو میں صفتہ نے شانہ نے ادلال قائم نے اصلی وجود ہو ہی ہے پھر اپنی شان ظاہر کر مولا سونے نے جبریل نے کلام دیتا ہے جبریل کوڑوی ہو ہی آئے ہر کتنا ہنو ذہنی ہے جدری لو جمد کے سامنے لکھیا گیا ہوں اسے پشان ہے کہ چل قرآن دی حقیقت گتے نہیں کاغذ نہیں سیاہی نہیں لیکن انور دی کلام تعلیم اصلی کول رب دی سی شان دی سی ظاہر مخلوق کے اتنے ہو گئی گتہ بھی مخلوق کاگل بھی مخلوق نے سیاہی مخلوق قرآن مخلوق نہیں اور رب کیا رب دیا شانا رب دیا سفت مخلوق نہیں جدو ظاہر ہوں یا محمد دی شکل شکل شکل نارائ ترائے نار سال اس شاد مستفا استو شاد مستفا کتلا مستفا بچی سال شیر شد ہیار روپ پشان جی قرآن دے اللہ تعالی دا کلام نہیں سمجھ رہے اللہ تبارکباد سیاہی کلام نہیں لیکن اگر وہ کلام اس شکل جا مخلوق بھی لے پر رب دا کلام بھی مخلوق بھی تجلی مخلوق مخلوق پر وہ مخلوق نہیں شان مخلوق نہیں قرآن مخلوق نہیں کلام مخلوق نہیں ہویا ہوا ادھر دیکھو نا مخلوق ہو جاندی ہے مخلوق ہوئی اور ہونے کے بعد قرآ ختم ہو ہے یعنی جو میرے ہاتھ دے لگتے اگر مخلوق نہیں ختم ختم وہ سیدھا ہو کہ سیدھا پتہ ہو نہیں پتہ پتہ نا نا نا ہے؟ نا مجید دنیا تم لیکن لیکن علماء لے ہیں امام ماد ماد احمد بلنا بلنا جو ہوا سی کے واسطے ہوا ہاکم آخر آنکھ مخلوق آخ فرمان سر نہیں کوڑے کو مخلوق نہیں تو ختم کیوں ہو وہ چار وال چل۔ آپ اس واسطے سن کہ یہ جڑا چیری سامنے ہے پچھو ایت کی رب نہ مکن آلام نہ مکن آکا ذہن کدرے نہ بن جائے وہ آخر قرآن لہذا نہ سارے وجود ہی شمار کر لہذا ہے کہ مخلوق نہیں اتے بھی مخلوق نہیں اگر ہے مخلوق لیکن تچلی مخلوق تو بچاؤ لہذا مخلوق جن جن, جن, جن, جن, جن, جاوے جاوے جن جاوے مخلوق, جاوے مخلوق خالق, نہیں خالق مخلوق تاکہ تو برقرار رہے اقیدت گمراہی نہ نہ سمجھ بی شان ولی تو نكلی ولی خدا بن گئی جی قرآن غیر مخلوق غیر مخلوق قرآن مخلوق نہیں گا مخلوق, مخلوق, مخلوق, مخلوق, مخلوق, مخلوق ہو ہل اب دب درکا ہل رب رب سنسالا بندہ بندہ ہی رنگ جنہیں مرضی شانسی لیا جا جا مرضی بن جائے رب رب ہی رحد جن مرضی نزولی برتبی آرخت سے بولے رب رب بھی بولے رب نہیں رب نہیں اگر یہ مٹی تو مشرق بن جا اگر تو ہڈیا پیار وٹایا ڈھول پشن لیا روپ وٹایا میںل خل جہرا دو جگہ دربان ہوا اللہ تبارک و تعال سونا شان ہو اپنے پاک محبوب صلی اللہ سن مافی طا فرما سان پناہ بخش نجات دے جہول ہوں سمجھ آ گئی نبیا پاک مماثلت بشریت روحانیت روحانیت مماثلت مماثلت بات نہیں بات بات تا میرے نبی صلیم جب بے لگ پھر آپ نے فرمایا لس تم مثلی مختلف الفاظ سمج آ گی کن اللہ تعالی نبی ولی دل اللہ جی نا کچھ بھی کرنا ہے جی وقت لگنا دعا فروغ دعا فروغ میں ناریہ